الحمد للہ وقفا وسلام الباد الفا ام آواد نبی علیہ الصلاۃ السلام کے متعلق معلومات اور کیا کیا علم ہونا چاہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی نبی علیہ صلاط السلام پر نبی علیہ السلام کے متعلق ایک ساتویں چیز ہے اس کا بھی علم ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ سلاط شام کسی چیز کا حکم دے دیں کوئی فیصلہ ہو جائے نبی علیہ سلاط اسلام کسی چیز کا حکم دے دیں پھر اس میں قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا یہی چیز سمجھو یعنی نبی علیہ سلاب شام کے متعلق یہ نبی علیہ سلاط کے متعلق ساتویں چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ نبی علیہ صلاط السلام کا فرمان نبی علیہ صلاط السلام کی حدیث آ جائے تو کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ مرضی ہو تو قبول کریں اور مرضی ہے تو چھوڑ دیں نہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اگر رسول کو تسلیم کر لیا اشد و اللہ الا اللہ وشحد و ان محمد رسول آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کو چاہیے کہ اب اپنا کوئی اختیار دینی معاملات میں زندگی گزارنے میں نہ چلائیں آپ کا سارا اختیار اب اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں نبی علیہ السلاۃسام کی بات آپ کو قبول ہی کرنا ہے دنیا میں کسی اور کی بات ہو تو آپ قبول کریں یا نہ کریں بلکہ دنیا میں کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس ساتھ میں یہ بھی آپ کو حصیت کرتا ہے بھائی یہ میری رائے ہے یا میرا یہ مشورہ ہے آپ چاہیں قبول کریں یا قبول نہ کریں یہ دنیا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے لیکن نبی علیہ صلاط و سلام کسی چیز کا حکم دے دیں اور کسی چیز کی تاکیب تعلیم دے دیں تو اس کو قبول ہی کرنا ہے قبول کرنے ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ چاہے قبول کریں یا نہ قبول کریں قبول ہی کرنا ضروری ہے سارے اختیارات ہمارے ختم ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام قرآن پاک سورہ احداف کی آج نمبر چھتیس میں اور اس کے کچھ آگے پیچھے ایک بڑی بہترین تعلیمات دی ہیں اللہ نے شات نمایا ماکان غلام امینتن رسول امرن الحملۃ امرین وہ میں آپ آگے تک یہ آیت نمبر چھتیس اللہ نے فرمایا ماں کان عل می ولا ممنطن کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کیا اختیار نہیں کسی مومن مرد یا مومنہ عورتوں کو کو نبی علیہ سلاد سام کسی چیز کا حکم دے دیں تو اختیار کرنے اور رد کرنے کا کوئی اس کو اختیار نہیں ہے قبول ہی کرنا ہے اور کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آیت وما کا نلم امن و امنت نیزا کا بمبا رسول ہو امرن اے یا کون الخیر امر یہ آیت نادل بھی ہے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ اللہ کی خاندانی تھی پوری دنیا میں پورے عرب میں سب سے اونچے حسب نصب ذات برادری سے تعلق رکھتی تھیں نبی علیہ صلاط السلام کے آداد کردہ غلام زید بن ہار شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نبی علیہ صلاط سام نے زید بن حارثہ کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ کو دیا اور حضرت زینب سے کہا کہ زینب زید سے تم شادی کر لو زید آزاد کردہ غلام تھے نبی علیہ صلاط کے غلام تھے اللہ رسول ان کو گھر سے آزاد کر دیا تھا لیکن پچھلی زندگی میں غلامی کا دھبا تو ضرور تھا غلام رہ چکے تھے آزاد ہو جانے کے بعد بھی نسلن تو غلام تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بڑے حسب نصب اونچے خاندان کی تھی اس لیے حضرت زینب کھل کر کے انکار تو نہ کر سکی جب نبی احتار صاحب, صاحب نے ان کو حکم دیا کہ تم زید منہارساتے شادی کر لو تو انکار تو نہ کر سکی کھل کر کے لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں حتہ اوا میرا نفسی تاکہ میں خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ لوں اللہ اکبر ہم سوچ سمجھ لیں یہ حضرت زینب کہتی بس اتنا ہی میں نے کہا تھا اس سے زیادہ میں نے کھل کر کے رد نہیں کیا انکار نہیں کیا لیکن ایک قسم کا تھوڑا سا ہاں میں نے کہا کہ لگ سوچ لوں گی تب بتاؤں یہ سوچنے سمجھنے کا موقع دے دیں اتنا کہا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کرتی ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے چند ہی قدم گئی تھی اتنے میں رہی امین نبی علیہ پر یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے اور فرمایا ما کان ولا مکمن ادا اللہ من امر کسی مومنہ مومن مرد یا مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے تو قبول کریں یا نہ قبول کریں یہ اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول ہی کرنا پڑے گا پھر آگ اللہ نے شاترمایا وہاں سے شارہ کیا اور جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی یہاں نافرمانی کون کو سی نافرمانی ہے وہی اختیار نہ کرنا نبی علیہ اختیار استعمال کرنا اللہ فن نے واضح کر دیا کہ اللہ اس کے رسول جب کسی وہ چیز کا فیصلہ مومن کو سنا دیں اور حکم دے دیں تب سوچنے سمجھنے کا کوئی اختیار نہیں دیا جا نہ سکتا قبول کرنے یا قبول کرنے یا نہ کرنے کی اب مہلت نہیں دی جائے گی اس کو چانس نہیں دیا جائے گا اختیار نہیں ہے اس کو قبول ہی کرنا ہے اگر کسی نے ایسا نہ کیا وہ میں اللہ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہ کیا یعنی جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تال مٹول کر دیا ہیلے بہانے سرت کر دیا تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا اس لیے نبی علیہ صلاط و السلام کا معاملہ ایسا ہے ہر کلمہ کو ہر مسلمان کو اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی کی بات کا جو مقام مرتبہ ہے وہ نبی کا بات کا مرتبہ نہیں ہے دنیا میں کسی اور کا فیصلہ کچھ ہو ان کے فیصلے کا جو ان کا جو فیصلہ ہے نبی کے فیصلے کی ان کا جو فیصلہ نبی کا جو فیصلہ ہوگا ان لوگوں کے فیصلے کی طرح نہیں ہوگا نہ اللہ اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا کسی چیز کا حکم دے دیا اب سارے اختیارات ختم ہو گئے اب اس سے اس بات کو قبول کرنا اور اس بات پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اسی لیے اس کا علم بہت ہی ضروری ہے ام علم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی آئت پڑھ کے سنائی گئی اپنی خواہشات اپنی رائے اپنا پسند اور اپنا ارادہ ختم کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی یہی مومن کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے اور اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے نبی کی سنت آ جائے تو اب سوچنے سمجھنے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا اختیار نہیں بلکہ آدمی کو ہدایت چاہیے اگر اپنا ایمان باقی رکھنا ہے تو اسے سر آنکھ بن کر کے اسے قبول ہی کرنا پڑے گا جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور آیت ہمیں اسی چیز کے حکم دے رہی ہے اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو بڑی شدید وعید ہے قرآن پاک سورے نور کی آیت رب العادی رشا بنواتے ہیں فلیہ حدین خالفون اداب ان لوگوں کو چاہیے جو نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں فلیہد علی لدین یو خالفونہ اللہ کے نبی کے حکم کی جو مخالفت کرنے والے آپ کے حکم آپ کے فیصلے کو جو رد کرنے والے والے ہیں مخاظت کرنے والے انہیں چاہیے کہ بعض آ جائے نبی کی نافرمانی نبی کے حکم کو ٹھکرانے سے بعد آ جائیں نبی کی سنت آ جائے اس کو رد کرنے سے بعد آ جائیں اگر بعض نہیں آئیں گے تو اب دو شکل ہے ایک شکل تو یہ ہے ان توسیب ہوں اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے فتنے مبتلا کر دے امام احمد بن حنبل اور بہت سارے صنف کہا کرتے تھے فتنے سے مراد یہاں شرک ہے اللہ اکبر کریں کتنی بڑی وعید فلیاں درلان فونان امر ہی انتسی بہم فتنا ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حرکت سے بعد آ جائیں کیا حرکت کرتے ہیں نبی کا فرمان نبی کی سنت نبی کی حدیث نبی کا حکم آتا ہے تو اس کو اس کی مخالفت کرتے ہیں قبول کرنے اختیار کرنے کے بجائے اس کو ترک کر دیتے ہیں اس کو تر چھوڑ دیتے ہیں اپنی اس حرکت سے بعد آ جائیں اگر بعد نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شرک میں مبتلا کر فتنے میں یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے یعنی نبی کا فرمان نبی کی سنت نبی کی حدیث آ جانے کے بعد اگر برادا و اس کو کوئی قبول نہ کر لے تو نبی علیہ سلا تو کی نافرمانے آپ کے حکموں کے پکرانے حدیث کی مخالفت کرنے کی بنا پر بطور صدا سے اللہ ایمان کو چھین کر کے اس کو شرک میں مبتلا کر دے آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا یعنی اگر اس پر غور کیا جائے تو نبی کی مخالفت اتنا بدترین جرم ہے کہ آدمی اس کی سدا میں شرک بھی اس کے لیے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اس کے دین ایمان کی حفاظت ہی نہیں کرتے انسان شرک میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھل لیتا ہے ایک ادا یہ ہے فلی حضر الدینہ جو خالفون آنا میں رہی ان توسیب ہوں فتنے میں اللہ ان کو مبتلا کر دے شرک اور کفر کے اندر یا او یو عذاب ہوم یا اللہ تعالی ان کو کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے کتنی وعید ہے یہ آج بہت سارے لوگ سوچتے ٹھیک ہے نبی کی سنت ہے لیکن چھوڑ دیں گے تو کوئی کافر نہیں ہو جائیں گے یعنی نبی کے مقام و مرتبے یا نبی کی سنت کے ٹھکرانے کا اگر ہمیں علم ہو تو کبھی انسان جرات نہیں کرے گا نبی کی اس آیت سے پتہ چلا نبی کی حدیث نبی کی سنت کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کی دعوت یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی دعوت دے رہا ہے انسان اسی لیے مشہور صحابی ترجمان القرآن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بڑی عجیب سے بات آتا ہے انہوں نے ایک حدیث بجان کی کسی نے مسئلہ پوچھا کہا کال رسول اللہ علیہ وسلم کدا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنائی سامنے والا انسان جو تھا سائل بیٹھنے والا اس نے فوراً کہا کہ صاحب آپ نے تو حدیث بتائی اور ہم نے عمر عب... عبد... ابو بکر اور عمر کا یہ فتوا میں نے سنا ہے وہ تو یہ فتوہ دے دیکھ اللہ اکبر نبی نبی ہیں نبی کے قول نبی کی سنن نبی کی حدیث کا یہ مقام عمر مرتبہ ہے جیسے اس شخص نے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نُما کا نام لیا فوراً فوراً حضرت عبداللہ بدمبا سے فرمایا یو شکوت نالکم ہے جارا تم میرا شمع اللہ اکبر اب لوگ جب تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ حدیث ہم سنتے ہو اور حدیث کے مقابلے میں امتی کا قول پیش کر رہے ہو اب تمہارا یہ دستور ہے اگر اس سے بعد نہ آئے یہی طریقہ تم نے اپنایا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے پتھر نہ کر کے تو پتھر, پتھر کی بارش برسا کر کے تم کو ہرا کو برباد کر دیا جائے اس لیے ہمیں چاہیے منحص مسلمان ہونے کے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ سلا تو سلام کہ کوئی سنت کوئی قول اور عمل آ جائے تو ہمیں ہر حال میں اس کو قبول کرنا ہے قبول کرنے عورت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ مانے یا تمہ نہ مانے کوئی حرت نہیں یہاں نبی کا معاملہ یہ ہے اگر مانیں گے تبھی ایمان سلامت رہے گا اگر انکار کر دے گے تو ایمان کی سلامتی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرتے ہیں کہ تو فکر صحیح فرمائے اکول اللہ